نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يعده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريف له فأشهد أن محمد العبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشغ الأمور محدثاتها وكل محدثة برعة وكل برعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتعي الله ورسوله فقد رشد الهدداء ومن يعص الله ورسوله فقد ظل غضبا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري رحلة مقدة من لساني يفقه قولي أما بعد سأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا هل اجللكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم اؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلك خير لكم من ان كنتم تعلمون يغفر لكم من تحتها ومساكن طيبة في جنات عدم ذلك الفوض العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفضح قريب وبشر المؤمنين الله قفل اس مسجد افتتاح بمناسبة کہ پهلا خطبہ جمعہ دل مبارک ہے اس پہلے خطبے سے ہم اپنی دعوت کا آغاز اسی طریقے پر کرتے ہیں اسی منہج پر کرتے ہیں کس طریقہ اور منحج سے اللہ کے انبیاء کرام اپنی دعوت کا آغاز کیا کرتے تھے اللہ باغ کا فرمان ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جو بھی امبر بھیجا جس رسول کو محروز کیا اس کی طرح سب سے پہلی وحی سب سے پہلا آڈر سب سے پہلا میں آم کہیں پہنچایا کہ اپنی قوم کو بتا دو لا الہ الا اللہ کہ میرے سوا کوئی محبود نہیں فعبدون میری ہی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے ہر نبی کا یہی نکتہ آغاز تھا وَلَقَدْ بَعْثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَةِ وَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ التَّعُوتِ ہم نے ہر قوم میں پیغمبر بھیجا اپنا نمائندہ بھیجا اپنا رسول بھیجا جس کی سب سے اولی دعوت یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا ہر معبود کا جو باطل ہے اس کا انکار کر دو اس کی نفی کر دو وہ تاحود ہے چنانچہ یہ بات مود کر لو کہ اس دین کا اول و توحید باری باہر ہے ہر بیمبر کے مشن کا پہلا قدم اللہ کی توحید کی دعوت تھی کچھ ایسے اندیا بھی گزرے جو پوری زندگی توحید ہی پیش کرتے رہے انہیں کوئی دوسری بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اس لیے کہ ان کی قوموں نے ان کی دعوت توحید کو سمجھنے سے انکار کر دیا محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے بہار کے ساتھ محشر کا میدان دیکھا اور ہر نبی اپنی قوم کو لیے کھڑا ہے اپنے حمایتیوں کو لیے کھڑا ہے میں نے بڑے عجیب منظر دیکھے بعض نبی تو بڑی بڑی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن کچھ ایسے نبی بھی دیکھے جن کے ساتھ پچیس تیس افراد کی جماعت ہے کچھ ایسے نبی بھی دیکھے جن کے ساتھ دو افراد تھے کچھ ایسے نبی بھی دیکھے جن کے ساتھ ایک ہی شخص تھا اور کچھ ایسے گرم پر بھی دیکھے جو تنہا کھڑے تھے ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں اتنی سچی دعوت اتنی نصیس دعوت اتنی بھرپور دعوت جو قوموں کی نجات کی بنیاد ہے جو اس دنیا میں غلبے کی بنیاد ہے حزت کی فراہم کی بنیاد ہے جہندوں سے بچاؤ کی بنیاد ہے قوموں نے اس طاقت کو ٹھکرا دیا اس طاقت کو قبول کرنے سے انکار کر دیجیے عباس نبی میدان میں میں تنہا کھڑے قوموں نے توحید ہی بنے بس لیکن انبیاء کا مشن ہے اللہ کا عادل تھا اسی قوم میں رہنا ہے صبر کے ساتھ استقلال کے ساتھ استقامت کے ساتھ اور توحید کو بیان کرتے رہنا ہے ہر دور میں زمانے کی اکثریت کا مزاج یہی ہوگا کہ وہ توحید کو نہیں مانیں گے وہ توحید کا انکار کریں گے وہ اہل توحید پر ظلم ڈھائیں گے لیکن ہماری اس دعوت کا مزاج یہی ہے اس ظلم کو برداشت کرنا ہے اللہ کی توحید کو بیان کرنا ہے اور مرتے دن تک قوموں کو یہ بتانا ہے کہ اے قوم تمہاری صلاح کا مدار جو ہے وہ توحید چراچی انبیاء کا سلسلہ موقوف ہوا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم پر آپ اللہ کے آخری پہ نمبر ہے یہ بہرحال آپ کو دے دیا گیا اور انبیاء کا مشن آپ کے سپرد کر دیا گیا اب قوم کے سامنے آپ کی پہلی دعوت کیا تھی کو صفا پر کھڑے ہیں صبح کا وقت ہے یا صبح ہاں کہہ کر آواز دی عرب کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس پہاڑ پہ چڑھ کے یا سباہ کہتا تو اس کا معنی یہ لیا جاتا کوئی بڑی خبر آ گئی یا کوئی مصیبت آ گئی یا کوئی اہم اعلان ہے لوگوں نے کہا کہ یہ ساتھ و مستوں یہ سچا شخص اس نے آج سے پہلے کبھی آواز نہیں دی اس کا پہلا موقع ہے چالیس سال کی زندگی میں اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا نکلو گھر سے کوئی بڑی اہم بات ہے کوئی بڑی اہم خبر ہے چراچے لوگ اپنے گھروں سے نکلے کہ محمد نے آج پہلی بار بلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے بعد استفسار کیا کہ میں نے یہاں 40 سال گزارے اس خونی معاشرے میں اس ظالم معاشرے میں اس ظالم معاشرے میں مجھ پر کوئی آیا کوئی جھوٹ کوئی نقص تم نے دیکھا ہو قوم نے کہا کہ نہیں میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو قوم نے کہا کہ ماجر ربنالی صدقہ اے محمد تم نے تو ہمیشہ سچ ہی بولا ہے آج کیا بات ہے کیا خبر ہے فرمایا میں کہ اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کو ہے سفا کے پیچھے دشمن مسلح تیار کھڑا ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے اور نہیں میری تصدیق کرو گے میری بات مانو گے قوم نے کہا کہ حرمت والا مہینہ ہے ہماری کسی سے لڑائی بھی نہیں ہے کسی کے حملے کا خوف بھی نہیں لیکن محمد اگر تم کہو گے تو ہم مانیں گے اس لیے کہ تم نے تو ہمیشہ سچ ہی بولا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ اس سے بھی بہت بڑی خبر میں لے کر آیا ہوں قولوا لا الہ الا میرے گار کی توحید کو مان لو میں اس اللہ کا نمائندہ ہوں اس اللہ کا رسول ہوں لائے لائے پڑھ لو اللہ کی بخدانیت کو مان لو دوسرے ہو تم کامیاب ہو جاؤ گے تم نے گلاب عجم, عجم پر, کو مل پر تمہاری بادشاہ ہوگی تمہارا سلطہ ہوگا اور تمہارا سکہ قائم ہو جائے گا لیکن توحیز کو مان لو میرے پروردگار کو مان لو توحیز کیا ہے سمجھ لو یہ سارے معبود جو تم نے تراش رکھے ہیں یہ سب محبود باطل ہیں یہ نیک افراد جن کی تم نے تصویریں بنائی مورتیاں بنائی یہ سب باطل ہیں محمود حق ایک پر ہے جو اپنے عائش پر مستوی ہے ہمارا خالق اور مالک ہے اور اس پوری کائنات کا حاکم یہ کھری لالت پیش کر دی مشن کا آغاز کر دیا لیکن باطل نے بھی اپنے مشن کا آغاز کر دیا ان کو اس خبر کی توقع ہی نہیں تھی کہاں ان کے سہ یکسر تبدیل ہو گئے جو آج تک محمد کی تعریفیں کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ بن گئے سگے چچا چک نے کہہ دیا کہ تب بن لگا یا محمد تب بن لگا یا تم برباد ہو جاؤ جما تو کیا اس خبر کے لیے اور اس پیغام کے لیے تم نے ہم کو اکٹھا کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے احساس فرمایا کہ یہ خبر اور یہ پیغام خالق کائنات کی توحید یہ کوئی معمولی خبر نہیں ہے یہ تمہاری زندگی میں دنیا کی ستوت دنیا کی عزت دنیا کی ترقی اسی نے کے رہین منت ہے تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور تمہاری آکمت بھی سما جائے گی کائنات کا پیغام چنچے اس قوم کی مخاسمت کا آغاز ہو گیا اس قوم نے تو عید گرہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا مکجرال محمد رسول اللہ علیہ وسلم اپنی بات پر مصر سے ہے کیونکہ وہ اللہ کے سچے نمائندے ہیں الگ توحید کی بات ہو رہی ہے کرانچے توحید کی دعوت شروع ہو چکی بھرپور طریقے سے اس کا آزاد ہو چکا قوم نے بڑی مخاصمت کی کہ اس دعوت کے سدے ہو جائے لیکن یہ دعوت قائم رہی یہ جاری رہی ابو کے ذریعے یہ بحرام پہنچا دیا کہ محمد صلی سر اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ چلو ہم ہارے اور تم جیتے عرب کی بات شاہ لے لو سیادت لے لو قیادت لے لو جتنا مال تم چاہتے ہو لکھ کر دے دو وہ مال تمہیں پیش کر دیا جائے گا خوبصورت عورتوں پر ہاتھ رکھو تمہارے نکاحے دے دیں گے توحید کے بیان کرو لیکن ہمارے معبودوں پر تخلیق نہ کرو ان کی تردید میں کرو ایک اللہ کی طرف بلاؤ فرمایا لو مزا تم شمس لا یہ ستے ہو اگر تم سورج میرے تائیں ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو تو پھر بھی اللہ کی توحید کی طرف سے اور تمہارے ماں گود بادلہ کی تصدیق اور ان کی تردید سے بات نہیں آؤں گا دنیا بھر کی تکلیفیں پہنچا لو علماء نے اس کا مانا لالچ کا کیا کہ جہاں تک سورج کی کردے ہیں اور جہاں تک چاند کا نور ہے وہاں وہاں تک کے سارے سرمائے ساری طورتیں میرے ہاتھوں میں جھیل کر دو تو یہ لالچ بھی مجھ کو اللہ کے شروع ہو چکا ہے ایک طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں دوسری طرف قوم ہے جو اس دعوت کی مخالفت کر رہی اس دعوت کو روکنے کے لیے پلاننگ کر رہی اپنے وسائل کا استعمال کر رہی ایک سلسلہ سر شروع ہو گیا میرے بھائیوں یہ ہم کمیشن ہے کہ اپنی دعوت کا آغاز توحید باری تعالیٰ سے کرنا ہے ہم بھی آج اللہ کی توحید سے اس مشن کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ توحید مدار مسد احمد میں حدیث ہے عثمان حلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عمر ابن خطاب کو سلام کیا انہوں نے جواب نہ دیا بلکہ عمر نے عثمان کو سلام کیا انہوں نے جواب نہ دیا بات بندی ہے صدیق رضی اللہ عنہ خلیمد المسلمین تک یہ بات پہنچ گئی دونوں کو بلا لیا گیا ابوکر صدیق نے پوچھا کہ اے عثمان اے عمر اے عثمان تم نے اپنے بھائی عمر کے سلام کا کے جواب کیوں نہیں دیا عثمان نے کہا کہ اللہ ما فعلت اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوا میں نے ان کا سلام سنا ہی نہیں تو جواب کیا دیتا امیر عمر نے کہا کہ نہیں میں نے سلام کیا تھا تم نے جواب نہیں دیا ابو بکر بڑے ذہین و فتین تھے بڑی فراست کے مالک تھے عمر جیسے انسان نے ایک موقع پر کہا تھا لوکن تو شارشار ابھی بکر اے عمر کاش تو عمر نہ ہوتا بلکہ ابو بکر صدیق کے جسم کے بالوں میں سے ایک بال ہوتا تاکہ وہ فراست وہ سطانت وہ ذہانت وہ ایمان کی قوت اور وہ عقیدے کی صلاحت جو اللہ نے ابو بکر کو دی ہے اس میں تمہارا بھی حصہ ہوتا سمجھ گئے کہ عثمان پریشان ہے پوچھا کہ عثمان تمہیں کیا پریشانی کہ تم نے اپنے بھائی کا سلام تک نہیں سنا اس کا گزرنا محسوس نہیں کیا عثمان نے کہا کہ جی ہاں ایک بڑی پریشانی لاہج ایک بڑی گمبھیر سوچ میرے ذہن پر غالب پر چھائی ہوئی ہے فرمایا کیا کیا کہ تو دوسری رسول اللہ ہمارا اللہ سال کہ اللہ کے گمبر کا انتقال ہو گیا اور ایک سوال ہم نہیں کر سکے ایک سوال نہیں پوچھ سکے اس سے پہلے ہی انتقال ہو گیا اس سوال کی بات سوچتا ہوں اور پریشان رہتا ہوں بکش ایک پوچھا وہ سوال کیا ہے کہ نا, نا ہوجات حضرہ یہ بلٹ کی بات نہیں پوچھ سکے کہ نجات کا لیبر کیا ہے ویسے تو قرآن ہمارے پاس ہے حدیث ہمارے پاس ہے نمازیں ہیں روزے ہیں حج ہے جہاد ہے طاقت ہے صدقات ہے، دکاتے ہیں سکاتے ہیں اخنا کے حسنیں ہیں چلا مقال ہے سد کے مقاد ہے لیکن یہ سوال نہیں کر سکے کہ نجات کا ویور کیا ہے کہ سب کچھ ہو اور وہ نہ ہو تو نجات نہیں ملے گی اور کچھ بھی نہ ہو لیکن وہ ہو تو بندہ کامیاب ہو سکتا ہے اور ان کے ابشری عثمان عثمان خوش ہو جا نہ سائز رسوم اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اللہ کے محمد سے یہ بات پوچھ رکھی عثمان کا چہرہ نہ کی کی تمہاری عظمت ہے اس عظمت کا تقاضا یہی ہے کہ یہ عظیم سوال تم جیسا انسان نہیں کر سکے تم نے اللہ کے نمبر سے کیا پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا فرمایا میں نے عطا کے بغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا مہور کیا ہے وہ عطل قانون جس پر نجات قائم ہے کہ اس میں اگر ذرا سے آ گئی تو بندہ کامیات نہیں ہو سکتا وہ مہور کیا ہے وہ بنیاد کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا من قابل من دل کلمت اللہ تی عرصتها لا عمی فردتها علیہ فیلہو نجات کہ جس شخص نے مجھ سے وہ ایک کلمہ قبول کر لیا جو کلمہ میں نے جس طرح مرد پر اپنے کچا تارے کو پیش کیا تھا مگر وہ ٹھکرا گیا تھا اس نے قبول نہیں کیا جس شخص نے وہ کلمہ قبول کر لیا تو اس کلمے کو قبول کر لینا اس کلمے کو سمجھ لینا اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا یہ نجات کا میور ہے اگر یہ ہوگا تو بندہ کامیاب ہے باقی اور چیز ہو یا نہ ہو اگر یہ چیز نہیں ہوگی اور باقی سب کچھ ہو وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا وہ قرمہ کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی ابو اس نے بڑی خدمت کی بڑی خدمت کی بڑا دفاع کیا جو اس کی مالی استطاعت تھی وہ تک قربان کی اور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی دکھ تھا کہ جتنا محبت بہت کرتا ہے دفاع بہت کرتا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑتا میری توحید کی طاقت کو قبول نہیں کرتا اسے بار ہا بار یہ دعوت دیتے وہ نہ مانتا چھ بلا دیتا اللہ کہ اللہ کے گھر کو اطلاع ملی کہ تمہارا محبت کرنے والا چچا اپنی زندگی کی آخری سانسیں گل رہے اللہ کے گھر نے سوچا اس نے بڑی خدمت کی ہے چلو ایک اور کوشش کر لی جائے جناب رسول اللہ علیہ وسلم اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں ابو طالب تھا بستر پر لیٹا ہے اور بڑے بڑے قوم کے رواسا مشرقین مکہ اس کے ارد گرد پیٹھے ہیں اور اللہ کے بغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کو پیغام دینا چاہتے ہیں لیکن وہ روحسائی قوم مشرقین اللہ کے بغمبر کو جگہ نہیں دیتے کہ آپ قریب جا کر بات کر سکے کراچھ ایک کمرے کی چوکر پر کھڑے ہیں اور کھڑے کھڑے ارد کرتے ہیں فرماتے ہیں یا امیق اللہ الہ الا اللہ کچھا کر پڑھ لو اللہ کی توحید کو مان لو شرق سے فضائی کا اعلان کر دو چچا بات نہیں مان رہا دائیں بائیں جھانک رہے اور قوم پوری طرح متنبے کر رہی ہے کہ خبردار ہمارے ماسو پر اس شاہی مل کر نہ جانا اپنے دھرم پر قائم رہنا چچا اپنے بتیجے کو جواب نہیں دیتا حدا کہ نبی علیہ السلام جگہ بناتے بناتے اس کی چارپائی پر پہنچ گئے اور وہاں بیٹھ کر کہا بھی میرے کان ہی نکلنا پڑھ دو تو ہاں کے دن کوشش کروں گا کہ اللہ سے کہوں کہ اللہ میرے چچا نے میرے کان نے کلمہ پڑھ لیا تھا اسے دلیل بنا کر اور حجت بنا کر تمہیں بخشوانے کی کوشش کروں گا لیکن چچا یہ بات نوٹ کر لو کلمے کے بغیر اور توحید کو قبول کیے بغیر اور شرک سے بےذائی کے اتحار کے بغیر نجات کی اور کوئی صورت نہیں خدمتیں یہ محبتیں یہ شخصتیں یہ کفالتیں یہ سب مل کر تمہیں کامیاب نہیں کر سکتا رسول اللہ فلم کی حدیث ہے کہ ایک یتیم بچے کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں میرے ساتھ ہوگا دو انگلیاں کھڑا کیا رسول اللہ فلم کی حدیث ہے ایک یتیم بچے کے سر پہ شخصت کا ہاتھ پھیرنے والا جب ہاتھ پھیر چکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اتنے گناہ معاف کر دیتا ہے جتنے اس کے بچے کے سر کے پال ہوتے ہیں اور ابو طالب نے تو اکرم الخلائق کی تربیت کی تھی اکرم الخلائق کی کفالت کی تھی سڑک دست شخطت بھی پھیرے اپنے دکھ میں اس کے اسے کھلائے اس کی کفالت کی مگر محمد رسول اللہ یہ سب چیزیں میرے کھیل تمہیں کام یاد قرار نہیں دلوا سکتی جب تک تو کو نہ مانا جو کہ نکات کا میور اللہ نے توفیق نہیں دی الفاظ یہ تھے اس دعوت کو سن کر کہ اختر تو ناراض را بتی ہے آج برداشت کر لوں گا لیکن قوم کے تعلق برداشت نہیں کر سکے بڑا قوم آج توحید کی دعوت میں اور سنت کی دعوت کو قبول کرنے میں سب سے بڑا بت جو حائل ہے وہ قوم کے تانے اور برادری کی آر ہے جب تک اس آر کے بت کو نہیں توڑو گے ان تانوں کے بت کو مسمار نہیں کرو گے بات آگے نہیں بڑھ سکتی تم لوگ آزاد ہو اس دعوت کو قبول کرو لوگ مذاق اڑائے لوگ جمنے کسے لوگ سدرے کسے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو محمد رسول اللہ ہے جنتی جماعت دعفائی منصورات اور جماعت حداں دیہوں تک رہے گی اس کے کچھ اوصاف ہیں جن میں سے بس اب یہ ہے کہ لائن لوگ ان کو ہونا لہن کریں گے ان کو تہنے دیں گے کسیں گے مگر وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے دعوت ضرور نہیں کی محمد رسوم اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے نجات کا مغلت کہ جو شخص اس کرنے کو قبول کر لے کلما میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا مگر اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو کہ اس کلمے کو قبول کرنا یہ نجات کا میور ہے اگر توحید ہوگی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس کی نمازوں کی کوتاہی اس کے روزوں کی کوتاہی وہ قابل سزا ہو سکتی ہے لیکن بالآخر وہ شخص کامیاب ہو سکتا ہے رسول اللہ کی حدیث ہے یہ مطابق القیامہ ایک شخص کو کیا کے دن لایا جائے گا بما ہوں کسن جی ہاں سے جی ہاتھ ہوں اس کے ساتھ ننانوے ہوں گے دفتر ہوں گے جن میں اس کے گنا بھرے ہوں گے گناہوں سے اتنا ہوگا جتنا انسان کی نگاہ کام کرتے نگاہ وہ پھیلے ہوئے دفتر موٹے بھی چوڑے بھی لمبے بھی اور وہ سارے پڑے ہیں اس کے گلاح سے اللہ تعالی پوچھے گا اس کا وہ ہمرے سامنے بھی ہے کوئی نیکی اس نے کر رکھی ہے وہ بھی لاؤ کیونکہ آج ہر چیز تو جائے گی تارے اتارے بطاقہ ایک چھوٹی سی پرچی لائی جائے گی فرشتے کہیں گے یہ اس کی نیکی اللہ فرمائے گا تو لو وہ شخص یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو اللہ کے دربار میں کھڑا ہے اور ہم سب نے کھڑا ہونا وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہ رجسٹر بھی وہ نیکی کی پرچی بھی اپنی کامیابی سے مایوس ہو جائے گا جو ناگی بلوید چلے اور چلائے گا میں برباد ہو گیا جلد یہ چھوٹی سی پرچی ان رجسٹروں کا کیا مقابلہ کرے میرا تو برباد ہو گیا مٹ گیا برباد ہو گیا اللہ فرمائے اگر نہیں ہم تو لیں گے جب وزن کیا جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل بتا سا جس سے جلد وہ پرچی کا پراڑا بھاری پڑ پر جائے گا اور ننانوے دفاتر کا پراڑا ہلکا پڑ پر جائے گا کہا جائے گا کھولو اس پرچی میں کیا لکھا اس پرچی میں کیا ہے راؤ سن خلائے لوگوں کے سامنے وہ پرچی کھولی جائے گی یہاں اللہ اس پرچی میں لکھا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں معبود صرف ایک اللہ عبادت کے لائق دو ہے اور کوئی نہیں کوئی سرکار نہیں کوئی وڈیرا نہیں کوئی پیر نہیں نہ کوئی لاہوری سرکار نہ کوئی اجمیر سرکار نہ پاک پاکپتن کی سرکار نہ بھی کراچی کی سرکار صرف عبادت کے لائق صرف ایک اللہ باقی گناہ پڑے کر رکھے۔ لیکن توحیل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا کر اسے جنت کا فائز قرار دے دے حدیث تجھ سے یہ رسول اللہ صلوکہ فرمانے کہ اللہ فرماتا ہے یبن آدم انکا ما دعوتنی لا لاغذرن لکا علا ماہ کان منکا ولا اوبالی یبن آدم لاغذرن لکا علا ماہ کان منکا ولا اوبالی یبن آدم لاغذرن لکا علا ماہ کان منکا یبن آدم لا بے قرآبر کے بیٹے جب تک دو کام کرتا رہے جب بھی پکارے مجھے پکارے اور براہ راست پکارے اور جب بھی امیدیں وابستہ کرے میرے ساتھ کرے دعا مجھ سے مانگے سوال مجھ سے کرے اس وقت تک میں بھی پوری گارنٹی کے ساتھ تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا رہا یہ دو کام کرتا رہے میں یہ ایک کام کرتا رہا جب بھی پکارے مجھے پکارے وابستہ کرے تو میرے ساتھ کرے جب بھی کام کرتا رہے گا اس وقت میں بھی تمام کو من گانا جیسے بھی گنا ہو بڑے ہو چھوٹے ہو کوئی گناہ بھاری ہو سکتا ہے بڑا ہو سکتا ہے تمہارے لیے ہو سکتا ہے میرے لیے کوئی چیز بڑی نہیں بناؤ گا مجھے کوئی پرواہ نہیں یا بنا لو بڑا درود وکعلان السما اے ادم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمانوں کو چھونے لگے تو بس کو تو پھر تو میرے پاس آ برائے راست میرے پاس آ جا کوئی لگا راستے میں نہ ہو میرے پاس آ اور مجھ سے ایک دفعہ سچے دل, دل سے کہہ دے کہ یا اللہ میرے یہ گناہ maaf کر دے لا نہ شرب نہ لگا تیرے ایک بار کے استغفار سے میں تیرے تمام گناہوں کو maaf کر دوں گا بڑا عالی اور مجھے کوئی پروا نہیں جب نہ آدم لات بھی, الارض لا لا بھی لا اس میں سارے گناہ ہو لیکن شرک نہ ہو شرک نہ ہو تیرا عقیدہ پختہ ہو تو ہی تجھے استقامت ہو ت نے شرک نہ کر رکھا ہو وہ پوری گناہوں کی بھر کے لایا تھا میں پہلے اس زمین کو دھو دوں گا اور پاک کر دوں گا اس کے بعد ان گناہوں کی جگہ اپنی مغفرت اپنا سلن اور اپنی رحمتوں کی باری برسا کر وہ پوری زمین تو یہ واپس کر دوں گا یہ کیا ہے توحید کی قوم اس کے مخارم میں شرک کیا ہے چاہے وہ ایک ذرے کے برابر ہو ایک سوئی کی نوک کے برابر ہو کیا اس کی بتا رہے ہیں اور آپ سے پہلے ہر پیغمبر کو بتا چکے ہیں کہ اے کی جماعت اگر تم سے بھی صرف سرد ہو گیا چاہے وہ سوئی کی نوک کے برابر کیوں نہ ہو تو میں تمہارے بھی سارے کے سارے گناہوں کو برباد کر دو تقاملہ خود کرلو انصاف خود کرلیجئے کہ ایک طرف ایک پاپی انسان کا تکر ہے گناہگار انسان کا تکر ہے اس کے گناہوں کو زمین پر بکھے دیں تو زمین پھر جائیں بھیو گھا دیں تو آسمان تک پہنچ جائیں لیکن توحید کی برق سے اللہ تعالیٰ اس پاپی کو بخش دیتا ہے اس کو بیشتوں کا بارس کر دیتا ہے اور ایک طرف نبیوں کی جماعت ہے جن کی ہوتی ہیں۔ ان کی پوری زندگی قوموں کے لیے مثال ہوتی ہے ان کا عقیدہ ان کا عمل ان کا محض قابل مثال ہوتا ہے اللہ بات فرماتا ہے کہ اس عمل میں بھی اس عقیدے میں بھی اگر سوئی کے نوک کے برابر شامل ہوگا تو اے کے میں تمہارے بھی تمام اعمال کو برباد کر دوں تو یہ بات نوٹ کر لو کہ نجات کا محور اور کامیابی کی اساس جو ہے وہ تو ہی والی ہے التحید کیا ہے چند جو لوگیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائیو کیوں کہ یہ میری اور آپ کی نجات کا معاملہ ہے عذابِ علیم سے کامیابی کا معاملہ ہے جو آیاتِ کریمہ آج کے ساتھ نے پڑھی اللہ تعالی ہم سے پوچھتا ہے استفسار کرتا ہے یا ایوہالتید آمنو حلا دلکم الاتجارت تنجیق من عذابِ علیم اے امام والو کیا تمہیں بتاؤں رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت کی طرف ایک ایسے سودے کی طرف ایک ایسے لیندین کی طرف جو تمہیں میرے ددناک عذاب سے بچا سکتا ہے اس کا معنیٰ ہے وہ عذاب کوئی آسان نہیں ہے بڑا کرتناک عذاب ہے نارکم حابی جزم من سبین بزم من نار جہنم تم دنیا کی آگ کو دیکھتے ہو چولے جاتے ہو کبھی گینجوں کے بھٹے کے پاس جا کر دیکھ لو دنیا کی آگ کیسی ہے ناقابل برداشت ہے فرمایے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے بھی ستر گناہ زیادہ تیز ہوگی یہ عذابِ علیہ جہاں عذاب کی مختلف صورتیں ہوگی ستر سال کی گہرائی میں جہنم باتیں ہیں رسول اللہ تعالیٰ میں ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک آواز سنی اللہ کے پیغمبر نے صحابہ سے پوچھا کیا تم یہ کی جانتے ہیں دھماکہ کہاں ہوا اور یہ آواز کیسی ہے صحابہ نے کہا ہم نہیں جانتے لیکن آواز بڑی خوفناک ہے دماغ کا بڑا خطرناک میں ایک پتھر پھینکا تھا کب آج سے ستر سال پہلے کیوں پھینکا تھا دشیا لما رہا تاکہ جہنم کی گہرائی کا اندازہ ہو سکے ستر سال تک وہ گہرائی میں جاتا رہا آج وہ ستر سال کے بعد جہنم کی تہ میں جا کر گرا ہے اور یہ اس کے گرنے اس جہنم کو بھرنے لوگوں کی آواز کو جہنم میں پھینکا جائے گا وہ جا کر تہ میں لگیں گے, گے پھے پھے جائیں گے پھر ابریں گے ان کا ہمیشہ کا آداب یہی ہے کچھ لوگوں کا آزاد ایسا ہے کہ فرش ان پر معبور ہے بھاری ان کو لٹائے ہوئے ہیں اور پتھر سے ان کے بدن پر مارتے ہیں ان کو چور چور کرتے ہیں پھر وہ سالم ہوتے ہیں پھر ان پر مارا جاتا ہے کچھ لوگوں کا عذاب ایسا ہے کہ سرستوں کے ہاتھوں میں بھاری اور خطرناک اور نوکدار لوہے کے کنڈے ہوں گے ان کے منہ میں ڈالیں گے جبڑے کو چیریں گے ناک میں ڈالیں گے جبڑے اور گدی تک چیریں گے آنکھ میں ڈالیں گے اور کر کے گدی تک چیریں گے پھر بائیں طرف پھر بائیں طرف پھر بائیں طرف ان کا ہمیشہ کا عذاب یہی ہے کچھ لوگوں کا عذاب ایسا ہے کہ ان کو سکلوں میں پرو کر ایک مقام پر کھڑا کر دیا جائے گا ان کو تکلیف ہوگی عذاب ہوگا لیکن تڑپ نہیں سکیں گے وہ باندھ جائیں گے یہ عذاب علیم ہے اور آسمان سے ندھا آتی ہے حالات اللہ تجار تم جی تمہیں اللہ کیا تمہیں بتاؤں تجارت کیا ہے وہ سودا کیا ہے تجارت کر لو یہ کامیابی کا راستہ ہے یہ تجارت تمہیں عذاب سے بچا لیں. تجارت کیا ہے؟ اللہ! کی پہلی شرط یہ ہے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے اللہ پر ایمان لانا کیا ہے اللہ کی توحید کو پہچان لو اس کا حق ادا کرو صرف اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی پیغمبر نہ کوئی بھلی یہ مسئلہ توحید ہے انبیاء کے بنیادی مشن اور بردوں کی تخلیق کا مقصد یہ توحید بار دار تو میں کل جملوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ توحید کیا ہے توحید مکمل اگر سمجھنی ہے میرے دوستو تو توحید کی تین قسمیں ہیں پور شام سے سمجھ لو وہ پوری توحید نمبر ایک توحید ربوبیت توحید ربو کا مانا ہے ایک اللہ رب ہے اور خالق اور مالک ہے پوری کائنات اس دنیا میں آپ کو جو کچھ دکھائی دے رہا ہے تمہارا یہ عقیدہ ہو کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے ایک ذرے سے لے کر ان وسیع آسمانوں تک یہ اللہ کی مخلوق ہے اور ان پر اللہ کا امر ہے سورج اللہ کا چاند اللہ کے ستارے اللہ کے غلوب ہونا اللہ کی امر سے ہے جو بھی مخلوق پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے ان کا پیدا ہونا بھی اللہ کی امر سے ہے مالدار ہے تو اللہ کی عمر سے غریب ہے تو اللہ کی عمر سے ہے پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی عمر سے مرتا ہے تو اللہ کی عمر سے حتیٰ کہ جو تم سانس لے رہے ہو اس سانس کا آنا جانا بھی اللہ کی عمر سے ہے اللہ کی عمر کے بغیر نہ تم سانس باہر نکال سکتے ہو نہ اندر پھینک سکتے ہو یہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کی مخلوق لیکن ہم غور کریں ہم نے تو سخی سے قبول ہی نہیں کی اور آپ سنا دیتے خزانے سنا دیتے ہیں بگری سنا بناتے ہیں بتائیے شرک ہے کتنا حید ناک شرک اور کتنا افسوسناک مقام نہیں نہیں میرے بھائیو توحید کمانا یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی مخلوط اور اس پر اللہ کا امر ہے ارشاد آلہ ہے باحد اللہ لوگوں خبردار ان دو باتوں کو نوٹ کر لو یہ پوری کائنات جو ہے ایک ذریعے سے لے کر وسیع آسمانوں تک اللہ کی مخلوق ہے براہ العمر اور ان پر عمل بھی, بھی اختیار بھی اور قبضہ بھی صرف اللہ کا چلنا یہ توحید ضروری ہے اور اگر آپ کا یہ عیدہ رنجائے کہ ان اس پوری کائنات میں سے صرف ایک چھوٹی سی فلاں چیز فلاں دے سکتے یا فلاں پہلا کر سکتے تو یہ شرک ہے, یہ شرک ہے تمہاری تمام عبادات کو بگاڑ کے رکھ دے گا صحیح بحالی کی حدیث اللہ جہادی سفر ہوا بھی فجر کی نماز آپ نے پڑھائی رات کچھ بارش ہوئی تھی اس بارش کے تعلق سے اللہ کے پیغمبر نے سوچا کہ صحابہ کو دیا جائے اور نہ برعزت نے بھی بارش کے بارے میں خبر دی تھی وہ آپ صحابہ کو بتانا چاہتے رسول اللہ نے شان شرمایا رات جو بارش برسی ہے اس ایک بارش نے برس کر کچھ بندوں کے ایمان دادا کر دیے اور کچھ بندوں کو نکھار کی بنا پر کاخر بن گئے صحابہ کہاں پوچھے کیونکہ معاملہ دنیا کے سودوں کا نہیں بلکہ معاملہ ایمان کی تجارت کا ہے کہ ایک بارش نے کچھ بندوں کے ایمان دادا کر دیے اور ایک بارش نے بندوں کو دیکھ کر کہا یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کی نعمت ہے یہ اللہ نے برسائی ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے اس ایک جملے میں ان کے ایمان تعدا کر دیے کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کو اللہ کی طرف منسوخ کر دیا تو کچھ بندوں نے کہا مترنا کہا یہ تو ہم نے رات کو فران ستارہ دیکھا تھا اس ستارے میں یہ تاثیر ہے یہ قوت ہے وہ جب بھی نمود ہوتا ہے بارش پر ساتا ہے انہوں نے اللہ کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوخ کر دیا فرما کہ ایک کی چملہ کہہ کر وہ کافر بن گئے صرف ایک بارش کو اللہ کے غیر کی طرف منسوخ کر کے وہ کافر بن گئے ہم سوچے ہم تو چن چن کر نعمتوں کو غیر اللہ کے نام علاج کر دیتے ہیں پر عزت فلاں لیتا ہے خزانوں کا فلاں مالک ہے چاہیے تو فلاں کے پاس جاؤ اور مشکل کشائی چاہیے تو فلاں کا قصد کرو کہاں توحید گئی ہماری توحید روبیت کا ماننا یہ ہے کہ یہ سیدا بنا لو یہ عقیدہ اور ٹھوس فکر کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس پر اللہ کا امر ہے اللہ کی سوا کوئی بھی ایک ذرہ تک پیدا کرنے پر قاضر نہیں توحید علو ہی ہے دوسری قسم جس کا ماننا یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت کا حقدار صرف ایک اللہ ہو, ہو نماز ہو رونا ہو حج ہو عمرہ ہو طاقت ہو جہاد ہو فائد ہو نوافل ہو قیام ہو کلاس ہو قمود ہو نظر و نیاد ہو قربانی ہو سبا ہو, ہو, ہو, ہو, ہو مالی عبادت ہو بدلی عبادت ہو یا مالی بدلی دونوں تم ہو تمام عبادات کا اپنے سے لے کر آخر تک ایک ہی حقدار ہے اور صرف اللہ اللہ کے لیے رکوع کرنا اللہ کے لیے قیام و قعود اللہ کے لیے قربانی اللہ کے لیے. تمام عبادت کا مستحق جو ہے وہ صرف ایک اللہ یہ توحید البیس ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد رسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو اصل معاملہ تھا اور جو اصل بنیاد تھی وہ توحید غیر کریں عرب کا معاشرہ ابو چاہ جیسے لوگ توحید ربوبیت کو مانتے تھے یہ تو ہم ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن توحید ربوبیت کو بھی نہیں مانتے ابو چاہ جیسے لوگ توحید ربوبیت کو مانتے تھے انہیں معلوم تھا کہ یہ خلق اللہ کی ہے اس خلق بھی امر اللہ کا ہے وہ سب باتیں جانتے ابو جہل فیض اللہ کا طرف کرتا اور کیا کہتا شریق اللہ شریقن تب نے کہ میں حاضر ہوں تو مخاطب اللہ سے یا اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں اللہ شریقن ہاں یہ سنا سنا شریک ہیں لیکن وہ ایسے شریک ہیں تب تو ان کا مالک ہے پمام وہ کوئی مالک نہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں وہ کسی مریض کو صحت مند نہیں کر سکتے کسی بیمار کو شفا نہیں دے سکتے کسی انسان کو پیدا نہیں کر سکتے سارے اختیار تیرے پاس ہے وہ مالک نہیں ہے مالک تو ہے یعنی تو, توحید البیت کو مانتا تھا اور نقص کیا تھا توحید الوحیت کہ فلاں فلاں شریک ہیں لیکن شریک ایسے ہیں کہ ان کے پاس کنٹرول کوئی نہیں اختیار کوئی نہیں ہم صرف ان کو وسیلہ بناتے ہیں ماں نہ ہم صرف ان کو اس لیے پکارتے ہیں اس لیے دعائیں کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں تیرے قریب کر ہماری سفارش ہے یہ اس کا عقیدت اللہ کے بے عمر نہیں مانا ساری زندگیوں سے لڑے جہاد کیا قتال کیا داغ دی کیا ان کے ظلم سے صرف اسی فرق کی بنیاد تو عید کیا ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ اور کوئی کوئی عبادت ہو اللہ کی کرو وہ پوری عبادت اللہ کے لیے ہے یہ توحید الحیح ہے رسول اللہ وسلم ایک سفر پر تھے ایک محسن کی اذان کی آواز سنی اس نے کہا اللہ اکبر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ادل فطرہ یہ انسان جو بھی ہے فطرت سلیما پر کھائے اللہ اکبر کہہ کر اس نے اقرار کر لیا کہ سب سے بڑا اللہ ہے اللہ سے بڑا کوئی یہ توحید ال شاہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کسی بار کوئی محبوب نہیں رسول اللہ, اللہ نے اشارت فرمایا دخل تل جنہ اے انسان تو جو بھی ہے جنت میں داخل ہو چکے اس نے کہا میں دعا ہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رہو دیں یہ بڑا عمالکت العراقی اللہ کی علوہیت اللہ کی عبادت انبیاء کی دعوت کر اصل مرکزی نقطہ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کر سبحانہ صحابہ نے کہا ہم پر ایک دن سواب ہو گئی کہ اس شخص کو دیکھنے اس چلتے پھلتے جنتی انسان کا دیدار کرنے جس کو اللہ کے بغمبر نے جنت کی بشارت دے دی اس کا دیدار کرنے اللہ کے لیے ہم اس بادی میں پھیل گئے اس کو تلاش کر رہے ہیں وہ ملنے رہا پھر مل گیا تو وہ کون تھا فائدہ ہوا رائی غنم بکیوں کا چواہ تھا اس کے بعد تھوڑی سی بکیوں تھیں ان کو چاہتا پھرتا اور جہاں نماز کا فخت ہوتا اکینا آزان پڑتا اور پھر نماز پڑھنے لگ جاتا۔ اس کی توحید تھی اللہ کی عبادت کرتا تھا, رزقی کھاتا تھا. معاشرے سے دور نہ کی خیبت کرتا. نہ کسی کی نہ نہ نہ بکریاں چلا رہا ہے حلال کھا رہا ہے اللہ کی توحید میں بیان کر رہا ہے آزانے دے رہے نمازیں پڑھ رہا ہے رسول اللہ دنت میں داخل ہو چکا بلکہ ایک حدیث میں الفاظ پڑھے رسول اللہ, اللہ تو جہنم سے بری ہو چکا یہ اس شخص پر جہنم لازم ہو چکی تھی لیکن اس کی ادانوں کی برکت سے اس کی توحید کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بری کر کے بہشتوں کا فارس کر دیا یہ توحید علومت ہے کہ عبادت کے کی لائف صرف ایک اللہ اور تیسری قسم توحید رسما سے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ننانوے ناموں کو حدیثوں میں لے ان کو پڑھو ان پر ایمان لاؤ ان کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لو اللہ کے بندو یہ تمہارے پر کی دعوت ہے رسول اللہ رسول کا فرمان ہے یہ اللہ کی توحید توحید کی دعوت توحید کی حقیقت اور توحید کی فضائل ان پر غور کیجیے اس کے بعد رسول جو اللہ دعوت دے رہے آخر کا سودا کر رہا ہے ایسی تجارت جو تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اس کا پہلا جو اساس ہے وہ اللہ پر ایمان لانا تو مینون بلّہ اللہ پر ایمان دینا اس کے بعد وہ رسول ہی اور اللہ کے رسول پر ایمان دینا اللہ کے رسول پر ایمان لانا کیا ہے اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ کہ وہ اللہ کے رسول اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ کہ وہ اس کائنات میں سب سے افضل انسان ہے اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ کہ اس پوری کائنات میں ہمیں سب سے زیادہ پیار محبت اللہ کے رسول سے ہونا چاہیے اگر کسی شخص کے دل میں اللہ کے رسول کا پیار نہ ہو یا ہو تو اتنا ہو جتنا اپنے بیٹوں سے یا اپنے ماں باپ سے ہے تو وہ انسان کاگر ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول پر ایمان لانا کیا ہے اللہ کے رسول پر ایمان لانا یہ ہے کہ یہ مانو کہ وہ اللہ کی طرف سے پیغام دہائے ان پر ایمان لانا کیا ہے ان پر ایمان لانا یہ ہے اس پیغان کو قبول کرنا اور اللہ کے پیغمبر وسلم کی پوری عبادت کرنا پن برداری کرنا عبادت کرنا یہ ہمارا اصل ایمان کا جوڑ ہونا چاہیے کہ نمازیں بھی ان کے طریقے سے حج بھی ان کے طریقے سے روزے بھی ان کے طریقے سے ان کی پوری اتباع کرنی ہے پوری غلامی کرنی ہے یہ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لانا ہے ان کو مانو ان سے محبت پڑھو محبت کرو ان پرو پر اللہ, ان اللہ یا و و بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود پڑتے ہیں تم بھی پڑھا کرو رسود اللہ وسلم کی حدیث ہے ایک بار جبریل نے بد دعا کی تھی اور میں نے امین کہی تھی حیس منصلی من جو شخص مجھ پر ایک بارود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی برق سے اس پر اتارے گا رسول اللہ علیہ کی حدیث ہے حدیث ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہو اس کے دل میں تونائے ہوں ہاستے ہوں وہ دعائیں کرنا چاہتا ہو لیکن دعا کرنے کا طریقہ نہ جانتا ہو اسے مانگنا نہ آتا ہو وہاں بیٹھے بیٹھے درود ہی پڑتا رہے درود ہی رہے. اللہ تعالیٰ درود کی برکت سے اس کے دل کی تمام خواہشیں اور تمام تمنائیں بغیر مانگے پوری کر دے گی اللہ کے پر درود پڑنے کی ہیں دنیا بھی سمجھ جائے گی آخر بھی سمجھ جائے گی صاحب اکرم نے پوچھا سلام رسول اللہ علیہ ہم یہ تو پہچان گئے کہ آپ پر سلام کیسے پڑھیں تو درود کیسے پڑھیں درود کیا ہے مصنوع درود کیا ہے ہمیں سکھا دیجئے صحیح بخاری اٹھائیں صحیح مسلم اٹھائیں اللہ کے پیغمبر نے مصنون درود اور صحیح درود کی تعلیم دی فرمائی تم قبول ہے کہ یوں درود پڑھو اللہ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم آل ور آل ابراہیم اللہ پورے درود کی آپ نے تعلیم دی کہ یہ درود مصنون ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتب دل اٹھا کر دیکھ لیں اللہ کے پیغمبر پر ایمان لانے کی زور کہ مانو کہ آپ اللہ کے سچے رہ ان سے محبت کرو اور محبت بھی ایسی جو سب سے زیادہ ہو رسول اللہ کا فرمان ہے سے محمد من مجھے سس میں اساد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے پیار میں کرنے لگو مجھ سے محبت میں کرنے لگو اور محبت بھی ایسی کہ تمہاری اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہو اور پوری کائنات کی محبت سے بڑھ کر ہو ہر کہ کے امیر عمر کی ایک حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مجھ سے ایسی محبت کرو کہ ایسی محبت تمہیں اپنی جان سے بھی نہ ہو اپنی جان سے زیادہ اپنے مال سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ اپنے ماں باپ سے زیادہ اور کائنات کے ہر فرق سے زیادہ مجھ سے محبت اور پیار کرو اس کا بڑا سلا ہے بڑا اس کا سمرا ہے رسول اللہ وسلم کے حدیث ہے المر المر انسان کی کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرے گا ایک آرابی ایک بات کو سوچا کرتا اور رویا کرتا بڑا پر ملال ہو جاتا سوچتا کہ کیا بنے گا آخر وہ سوچ لے کر اللہ کے گلمبر کے پاس پہنچ گیا سر مہاری کے حدیث اللہ کے گلمبر کے پاس پہنچ گیا کیا ایک سوچ آپ کے پاس, پاس لایا ہوں اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے لیکن پریشانی بہت ہے ہو سکتا ہے آپ مطمئن کر دیں فرما کے کیا اس نے کہا کہ ارجرو ہی قوما ارجرو یو ہیب القوما ورما حق ایک شخص ہے اسے ایک قوم سے محبت ایک شخص کو ایک قوم سے پیار ہے اس سے محبت ہے بڑا محبت اور بڑا پیار ہے لیکن ظلم یہ حق بھی ہے لیکن وہ اس شخص وہ شخص اس قوم سے مل نہیں پاتا یا مل نہیں پائے گا اللہ کے برس سمجھ کا سمجھے کہ وہ کیا کہنا چاہیے اس کا مداح یہ تھا مقصد یہ تھا کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت بہت ہے ابو بکر صدیق سے پیار بہت ہے عمر خطاب سے محبت بہت ہے لیکن کہاں آپ کے عمل اور کہاں میرے عمل کہاں آپ کی نیکیاں اور کہاں میری نیکیاں نہ مہین آج تو آپ کا دیدار کر دیتے ہیں لیکن کیا مشکل ہمارا کیا بنے گا جگہ نے پہنچ کر دی ہماری پیاسی نگاہیں آپ تلاش کریں گی آپ کو دیدار ہوگا یا نہیں ہوگا آپ کو دیکھ پائیں گے یا نہیں پائیں گے یہاں تو دیکھ لیتے ہیں دیدار ہو جاتا ہے لیکن قیامت کے دن کہاں آپ کا ٹھکانا اور کہاں ہمارا ٹھکانا وہ شخص اس قوم تک پہنچ نہیں سکے گا رسائی حاصل نہیں کر سکے گا بڑے پریشان ہیں اس کا کوئی حل ہے رسول اللہ نے اشارت کہ ہاں المر ماں حبا انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا اس کا چہرہ چمک اٹھا سنواتے ہیں کہ ہم بھی یہ بات سن کر خوش ہو گئے ہمارا چہرہ آو تھا اور محبت کرتا ہوں اب ستیق سے محبت کرتا ہوں امر کی سطح سے محبت کرتا ہوں اور میں یہ عقیدہ نوٹ کر یہ محبت اللہ کے بغمبر پر ایمان لانا ان کو مانو کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں وہ اللہ کے آخری رسول ہیں. پھر ان کی اطاعت کرو ان سے محبت کرو محبت بھی ایسی جو پوری کائنات کی محبت سے بڑھ کر ہو اور اطاعت بھی اسی طرح جو پوری کائنات کی باتوں کو پیچھے چھوڑ جائے اور صرف اللہ کے پیغمبر کی بات کو اپنا حاکم بنا لے, اپنے لیے فیصل بنا لے اور اپنے لیے حرف بنا لے مقصد یہی ہے پوری کائنات سے بڑھ کر محبت کرنے کا ہمارا یہی ہے. کہ میرے بھائیوں ایک طرف پوری کائنات کی بات ہو اور اس طرحinama روندیا محمد رسول اللہ وسلم کی بات ہو سب کو چھوڑ دو جھکرا دو اور اللہ کے پیغمبر کی بات کو مان لو ایک طرف تمہارے باپ کی نماز ہو تمہارے مولوی کی نماز ہو تمہارے پیر کی نماز ہو اور ایک طرف محمد رسول اللہ وسلم کی نماز ہو سب کے طریقے کو چھوڑ دو اور اللہ کے دریف پیغمبر کے طریقے کو مان دو. یہ ہے سب سے بڑھ کر محبت کرنے کا معنی اور سب سے بڑھ کر اطاعت کرنے کا معنی اللہ کے پیغمبر سے پیار کرو اللہ کے پیغمبر کا کرو زبانی اعتقادی جس طرح صحابہ کرم ادب کیا کرتے تھے امراض کہتے ہیں کہ ایک لمبا عرصہ میں نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ گزارا لمبا عرصہ گزارا لیکن اگر آج کوئی شخص مجھ سے کہے کہ اللہ کے پیغمبر کے حلیہ بیان کرو اللہ کے پیغمبر کے رخصار کیسے تھے اللہ کے پیغمبر کی پیشانی کیسی تھی اللہ کے پیغمبر کے ہونٹ کیسے تھے یہ حلیہ بیان کرو تو مست حلیہ بیان نہیں کر سکتا اس لیے کہ اللہ کے بغمبر کی اتنی تھی کہ میں نے کبھی آنکھ بھر کے اللہ کے بغمبر کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں کسی نے پوچھا کہ تم اللہ کے بغمبر کی چچا ہو بال کا چچا چھوٹا ہوتا ہے بتیجہ بڑا ہوتا ہے دونوں کی اگلے برابر معلوم ہوتی تھی پوچھا کہ تم میں سے بڑا کون ہے قربان جاؤ اس کے جواب پر کہا کہ پہلا پہلے میں ہوا تھا بڑا وہی پیدا پہلے ہو گیا تھا ڈھائی تین بجے کا وقت ہے اللہ کے تعلیم پر کھڑا دیکھا پوچھا تم یہاں اس وقت کیسے عرض کی کہ میں آج ہی نہیں بلکہ بڑے رسے سے آ رہا ہوں یہاں. اور پوری رات یہاں جاگتے گزارتا ہوں اور جب آزان ہوتی ہے پوچھا رویہ کیوں کہا کہ ایک بار سوچا کہ اللہ کے دلمبر کو دن کو تو حاجت محسوس ہو تو بڑے ہادم آپ کے ساتھ ہوتے لیکن کبھی رات ہو کوئی خادم پاس نہ ہو اور آپ کو پاس جانا پڑے اس سنجا کے لیے یا پانے کی ضرورت ہو تو رات کو آپ کو کون مہیا کرے گا یہ سوچ کے میں نے طے کر لیا کہ پوری پوری رات آپ کی چوکھر پر کھڑے ہو کے گزار دوں گا تاکہ آپ کا رات کا خادم بن جائے نبی السلام بڑے خوش کیا احترام ہے آپ کو پانی کی ضرورت تھی انہوں نے پانی پیش کر دیا آپ نے خلائے حاجت کی اور ربیہ آپ کو وضو کرا رہے اللہ کے پیغمبر وضو کر رہے ہیں اور ساتھ ہی کہ سلسلہ تو, تو حاجت ہو تو پیش کرو مسئلہ ہو تو بیان کرو کچھ طرف کر رہے تو طلب کر لو ربیہ نے کہا کہ بڑا یہ بڑا قیمتی موقع ہے مانگنے کا اللہ کے پیغمبر نے خود ہی کہہ دی تقابل کیا ہوگا کہ دین مانونی دنیا مانگو پھر سوچا ہوگا کہ دنیا کی دنیا دنی ہے گزر جائے گی کیا مانگنا دین مانگو جنت مانگو کہ جنت میں بھی بڑے طبقے ہوں گے بڑے درجے ہوں گے کوئی بڑا طبقہ مانگنا چاہیے یہ سب کچھ سوچ کر کیا مانگا ان نئے آسانوں کا مراس ہوتا تھا کہ جنت میں آپ کا ساتھ آپ کی صحت اور آپ کی چاہیے اس سے ان کا تبکار کیا ہو سکتا کیا ان کی سوچ تھی کیا ان کا ذہن تھا اور کیا ان کا عقیدہ تھا اور کیا پیغمبر اسلام کا دبر ان کا احترام تو میرے بھائیو صحابہ سے سیکھو سب کچھ انہوں نے ادب کیسے کیا محبت کیسے کی اطاعت کیسے کی اللہ کے پیغمبر پر کیسے درود پڑھے اللہ کے پیغمبر پر جانیں قربان کی اللہ کے پیغمبر پر مال قربان کیے یہ ہے کامیابی کے سودے حلال لوگوں کی تجارتیں تم جس جی میں ذا بن لیں اے ایمان والوں کیا تمہیں بتاؤں؟ وہ تجارت کیا ہے اور وہ سودا کیا ہے جو تمہیں آخرت کے دردناک عذاب سے بچا سکتا ہے تو تمول ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور اس کے بعد حفیظ اللہ بے بالکل اللہ کے جہاد کرو دعوت کرو مان خرچ کرو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے مساجد بناؤ مدارس قائم کرو دعوت کا اہتمام کرو علما پیدا کرو کو لاؤ جو پڑھیں پڑھائیں اور دین کے دائی بن جائیں اور جو وقت آئے تو اللہ کی جہاد بھی کریں اپنی جانیں قربان کرو اپنے مال قربان کرو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ان اللہ یہ مسجد اسی دعوت کا ایک مرکز ہے توحیز کی دعوت اور سنت کی دعوت اور یہ مسجد تو میرے لیے بڑی اہم ہے یہاں میرے بڑے بڑے مقدس ساتھیوں کی قربانی شامل ہے اس کی بنیادوں میں میرا اپنا قیمتی خون شامل ہے یہ ہماری توہیر کا مرکز ہے یہ ہماری دعوت کا مرکز ہے یہ ہمارے جہاد کا مرکز ہے اقولہ اللہ علیہ اللہ وحمد اللہ